اس پر ہم نے حاضری مزارار اور توسل پر ایک مکمل کتاب لکھی ہو سکتا ہے یہاں اسٹال پہ موجود بھی طریقہ یہ ہے کہ جب بھی کسی کی قبر پر جائیں تو پاؤں کی طرف سے آئیں عموماً آپ دیکھیں گے مزارات کا راستہ جو ہے وہ پیر کی طرف سے اور کسی جگہ دو دو تین تین راستے بھی ہیں تو پیچھے سے سرہانے سے ادھر سے نہیں آئے پائتی کی طرف سے آئے اور آنے کے بعد میں سلام کر کے اور اس کے بعد اس طریقے سے مزار کے سامنے جیسے ہم بیٹھے ہو پیڑھ جو ہے وہ قبلے کی طرف کرے اور چہرہ صاحب مزار کی طرف کرے اور اس کے بعد میں جو بھی اصال ثواب کرنا چاہتا ہو کوئی پڑھے تلاوت کرے سورہ یاسین شریف پڑھے اور پڑھنے کے بعد میں ان کے تبسل سے اللہ تبار و تعالی کے دربار میں دعا کرے ٹھیک اور کوئی صاحب